اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سيید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہوؐ اجمعین پچھلی جو ہماری نشث ہوئی تھی آج کا جو موضوع ہے ختم نبوت کا اس میں بڑا واضح طور پہ میں نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیا تھا کہ قرآن میں جو ختم نبوت کا کہا گیا ہے وہ حزکم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے وہی مطلب نکلتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی نبوت نہیں ہے اور وہ جو شریعت لانے والا نبی یا شریعت کے بغیر والا نبی وہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ بالکل سریحن گمراہی ہے اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو بھی حزکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو تسلیم کرتا ہے بنیادی طور پر اللہ اللہ کے کلام حسم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی نفی کرتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوسا. اس کے بعد میں نے آخر میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر جو ہے وہ مختلف قسم کی تعویلات کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں یہ غلط ترجمہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ ایک خاص قسم کی نیند سو جانا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ وفات پا جانا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ذرا ایک نظر پہلے دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ہے قرآن مجید میں سورہ علیہ عمران کے اندر آیات جو ہے وہ پینتالیس اور چھیاس اور سینتالیس کو اگر آپ دیکھیے سیون کو ان کا ترجمہ یوں بنتا ہے کچھ کہ جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا یعنی یا میں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا عیسا ابن مریم نام بھی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ پہلے ہی یہ نام اللہ نے کی طرف سے ہی جو ہے وہ فرشتوں جو ہے وہ حضرت مریم کو دیا تھا اچھا پھر قرآن میں لکھا ہے کہ وہ موز ہوگا دنیا آخرت میں اللہ کے مقربین میں سے ہوگا لوگوں سے گھوارے میں سے گفتگو کرے گا پکی عمر میں بھی گفتگو کرے گا نیکو کاروں میں سے ہوگا تو اس بات پہ حضرت مریم نے کہا کیا کہ میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں ہے؟ تو فرمایا آگے سے کہ بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو لیکن اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے تو سورہ انسا کے اندر آ جائیے آیات بنتی 157 اور 157 ایک سو ستاون اور 158. ان کے اس قول سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لئے حقیقت اور یقیناً جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی شک و شبے میں ہیں نہیں ان کے پاس اس امر کا صحیح علم بجوز اس کے, کے پیروی کرتے ہیں گمان کی اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً بلکہ اٹھا لیا ہے اللہ نے اسے اپنی طرف اور اللہ حکمت والا ہے اچھا اب یہ جو اٹھا لیا ہے اس پہ وہ سارا کھیل کھیل تو قادیانی جو ہیں اس یہ جو اٹھا لیا اس کی پھر وہ تعبیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب موت بھی ہوتا ہے وفات بھی ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی نیند بھی ہوتا ہے دونوں اسی کے مطلب ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو, جو دوسرے والا مطلب ہے وفات والا وہ ہم لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا تو انتقال ہو چکا وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ عیسا نہیں ہے جنہوں نے آنا یہ اس کے گرد وہ سارا کھیل جو ہے وہ اپنا گھماتے ہیں ایک بات میں ارز کر دوں جب ہم علوم القرآن کر رہے تھے تو میں نے بڑا واضح طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ارض کیا تھا تفسیر جب قرآن مجید کی کی جاتی ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ افضل ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے دوسرے کو ہم کہتے ہیں تفسیر بر روایہ یعنی روایت اور تیسرا پھر آگے تفسیر بد جو اصل ہمارا نقطہ ہے ہم جہاں پہ آکے کے تو ہے وہ ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ماننا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ماننا جو ہے وہ قرآن سے براہ راست ٹکرانا ہے اور نہ صرف قرآن سے ٹکرانا ہے پھر آگے حدیث مبارکہ میں بھی میں چند حدیث جو ہے وہ بیان کر دوں گا ان سے بھی براہ راست جو ہے وہ ٹکرانا ہے قرآن کی طرف آتے ہیں عالیہ عمران کی آیت نمبر پچپن پہ آتے ہیں ففٹی پہ آیت پچپن جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں یقیناً پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور اٹھانے والا ہوں تمہیں میں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں اور لوگوں کی توہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تمہیں پس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے اب ذرا دیکھئے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ماننے والوں کو اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک سب پر غالب کر دوں گا ہم ساری بحث یہیں لا کے بس توڑ دیتے ہیں خطا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ جو آیت ہے اس آیت سے استخر اللہ آپ نے ایک طرح کا انکار کر دیا اچھا اب اس میں پھر یہ سب لوگ طویلیں کرتے ہیں. اس وقت زیادہ فعال اور زیادہ ایکٹیو گروپ ہے وہ کادیانیوں کا ہے تو یہ میرے پاس ایک انہی کی کتاب اس وقت سامنے رکھی ہے کتاب خاص طور پہ انہوں نے جو کمپائل کی ہوئی ہے وہ کمپائل کی ہوئی ہے اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے کہ بھائی یہ یہ سوالات کریں گے تم نے یہ یہ ان کے جواب دینے اور یہ میرے ہاتھ کس طرح لگی یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ اسی موقع پہ آپ کو سناؤں گا کہ خالی یہی نہیں ان کی اور کتابیں اب تو مل جاتی ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن جس زمانے میں میرے پاس آئی تھی یہ میں کوئی 93, 94, 92, 93, 94 کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیسی کوئی کتاب ہاتھ لگ جائے تو ان کی اس زمانے میں مجھے اتفاق ہوا کتابیں پڑھنے کا وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ وہ میرے ہاتھ کیسے لگیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو اس کتاب میں تسلیم کیا گیا ہے لیکن آگے سے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ ایک عجیب ہی کہانی ہے میری جو باہر ہے آپ بھی سنیے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ خدا تعالی نے مسیح علیہ السلام کو صلیبی موت سے بچانے کے لیے تسلی دی تھی اور چار وعدے کیے تھے پہلا میں تجھے وفات دوں گا یعنی یہودی تجھے نہیں مار سکیں گے یہ انہی کی تشریح ہے ان لوگوں کی دوسرا وعدہ میں تجھے عزت دینے والا ہوں اور پھر تشریح کیا کیا ہے کہ یعنی یہودی تجھے صلیب پر مار کر زلیل نہیں کر سکتے بلکہ بعد وفات کے تو اللہ کی طرف مرفو ہوگا یعنی جیسے یہودی ایک طرح کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا آگے شرع یہ کیا کہ جو رفع ہوتا ہے وزا کی ضد ہے اور وزا کے معنی ذلت کے ہوتے ہیں تو اصل میں رفاہ کا مطلب یہ ہے کہ عزت دوں گا تیسرا وعدہ میں یہودیوں کے الزامات سے تمہیں پاک ٹھہراؤں گا اور چوتھا وعدہ میں تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکرین پر غلبہ دوں گا لکھا اور یہی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے اچھا اب ذرا آگے سنیں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جملہ کہ کس طریقے سے کوئی تسلیم کر سکتا ہے یہ چاروں وعدے خدا تعالیٰ نے عالت ترتیب پورے کر دی مجھے جناب یہ چوتھا وعدہ آپ میں سے کسی کا دل اور دماغ آپ کو کہتا ہے کہ پورا ہوا ہے میں تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکرین کریم پر غلبہ دوں گا اب اگر تو آپ اس حوالے سے اسے دیکھیں گے کہ آج کل ساری دنیا پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے آپ کہتے ہیں تو بھی غلط ہے وہ بھی میں کہاں سے ہوں وہ بھی میں آپ کے پاس قرآن ہی سلاتا لاتا ہوں قرآن کے اندر سورا الما ہے اور آیت جو ہے وہ سیونٹی تھری ہے تہتر اور اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تعالی تیسرا ہے تین میں سے اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ اگر باز نہ آئے اس قول باطل سے تو جو وہ کہہ رہے ہیں ضرور ان کو پہنچے گا دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا یعنی اب اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی اس سے مطلب یہ والے ہی عیسائی ہیں تو ان عیسائیوں کو تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا بات ہی ختم ہو گئی تو یہ عیسائی تو نہیں ہو سکتے کم از کم وہ پیروکار جو جن سے جن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر اب اگر یہ پیروکار نہیں ہیں اور عیسا کو وفات ہوئی ہوتی تو اللہ معاف کرے اللہ یہ تو قرآن کی آیت کی براہ راست بالکل سیدھی نفی ہے اس کی جتنی مرضی تعویلے کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ سب شریہ کفر میں آ جاتا اور آپ کو حیرت ہوگی آپ کو ایک شوق لگے گا یہ جان کے کہ یہ بات سب سے پہلے بر میں پاکوہند میں کرنے والا کون تھا اور وہ ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان کی جو رائے تھی علوم کے بارے میں کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے لیٹسٹ جو نالج ہے لیٹسٹ جو سائنسز ہیں ان پہ آنا چاہیے ان کا بائک آؤٹنگ کرنا چاہیے ترقی کے راستے پہ چل... وہاں تک تو ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن جہاں پہ وہ آتے ہیں نا دین اسلام پہ تو سر سید احمد خان نے یہ دروازہ کھولا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو وہ تو وفات پا چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں دفن ہے مرزا قادیانی نے جگہ بھی بتا دی کشمیر میں فلانی جگہ وہ جو فلانا مزار ہے وہ وہاں پہ دفن ہے یہ جو ہیں سید احمد خان انہوں نے نہ صرف یہ دروازہ کھولا انہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کیا اور اس طرح بے تحاشا انہوں نے کام کیے انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھنے کی کوشش کی اس تفسیر کے اندر انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو ماڈرن سائنس ہے اس کے ساتھ اس کو ریکنسائل کیا جائے ریکنسائل کرنے کے لیے اپنی ہر وہ جو مین ہمارا مین سٹریم ہمارے جو عقائد تھے ان میں سے میچورٹی اکثریت of, جو ہمارے عقائد ہیں ان سے انکار کیا فرشتوں کو انہوں نے فورسز بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا یہ بھی نہ سوچا کہ اگر فورسز کو لوگے تو زکب صلی اللہ علیہ وسلم جو, جو جبریل امین علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک پورا بیان کیا کہ ابھی اس طرح سے میں نے ان کو دیکھا وہاں پہ اور اس طرح سے یہاں پہ اور اس طرح سے یہاں پہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جب تک سر سید احمد خان کا یہ کھیل سامنے نہیں آیا تھا تب تک مرزا قادیانی ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا قائل تھا یہ اس کو کھیل ملا ساٹھ ہی اس نے کہا پلٹا اور اس نے کہا جی ان کی تو ہو گئی ہے وفات انہوں نے تو کہا تھا سر سید محمد خان نے کو پتہ نہیں کہاں دفن ہے اس نے ایک مزار بھی ڈھونڈ لیا کہ جناب فلانی جگہ دفن ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ معاملہ چل سو چل ایسی ایسی عجیب عجیب پھر اگے چیزیں آئیں وہ پھر کبھی وقت اگے سلسلہ چللی رائے تو بات کریں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کھیل ہے یہ نیا کھیل نہیں ہے نبوت کے دعوے مہدی ہونے کے دعوے بلکہ استخ اللہ خدا ہونے کے دعوے جس وقت وہ مسلمہ قذاب آیا تھا وہاں سے کھیل شروع ہوا بے تحاشا قذاب بیچ میں آئے کوئی مہدی بنا کوئی نبی بنا کوئی سیدھائی خدا بن گیا اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے آپ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ اٹھائی جانے والا عقیدہ غلط ہے قرآن کی کم از کم ایک آیت ایسی ضرور ہے جس کا سٹریٹ اے سیدھا سیدھا انکار بنتا ہے اور قرآن کی ایک آیت تو چھوڑ دیں ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے بات ختم ہو جاتی ہے اب کچھ حادیث مبارکہ بھی میں بیان کر دوں پچھلی دفعہ کسی نے مجھے پیغام بھیجا بہت اچھی بات کہی لیکن بعد میں انہوں نے پیغام پتہ نہیں کو ڈیلیٹ کر دیا وہاں پہ میسج کے اندر نہ کرتے بہت اچھی بات کی تھی مجھے بات دل کو لگی میں اس کو ابھی کسی وقت جو ہے وہ کر دوں گا انہوں نے کہا جی آپ نے حدیث بیان کی ہیں یہ بھی کہا ہے کہ صحیح ہیں اب موضوع ایسا ہے تو اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ پتہ چلے کہ وہ حوالہ بھی ملے کہ کون سی کتاب ہے کون سا باب ہے بہت اچھی بات میں وہ بھی انشاءاللہ اگلی میں اگلی دفعہ میں ٹائم کم ہے تو اگلی دفعہ میں وہ بھی میں بیان کر دوں گا تو سب سے پہلے تو بخاری کی کتاب ہے بخاری شریف جو ہے اس میں ہے کتاب کا نام ہے احادیث الانبیاء. اور باب ہے عیسیٰ تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسا ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا پھر اسی طریقے سے ابو داود کے اندر ہے الدجال کے اور باب ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ اترنے والے ہیں اور جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے وہ ہوں گے ایسے محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اور میں حدیث پیش کر دیتا ہوں آپ کو مسلم شریف کی کتاب الحج کے اندر قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم جو ہے وہ فج روحا کوئی جگہ ہے کہ مقام سے حج یا عمرے یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے ہمارے پاس مسلم شریف میں ہی کتاب الفطن ہے میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور چالیس پھر راوی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چالیس دن ہے یہ چالیس مہینے ہیں یہ چالیس سال ہے تو پھر آگے کہتے ہیں کہ تو اللہ عیسا کو بھیج دے گا آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے پھر آگے طویل حدیث ہے, پھر آگے قیامت سے پہلے کے دور کے معاملات اسی طرح پھر مسلم شریف کے اندر کتاب ایمان ہے اس میں بھی باب جو ہے وہ نزول عیسی بن مریم ہے کہتے ہیں میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ قیامت تک غالب رہیں گے پھر عیسا ابن مریم اتریں گے تو اس گروہ کا امیر کہے گا آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسا جواب دیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے کے امیر ہو یہ میں نے صرف تین چار احادیث بیان کی اس طرح بہت زیادہ آپ کو احادیث اس موضوع پہ مل جائیں گی تو چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پندرہ بیس منٹ میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے اس لیے زیادہ نہیں میں جا رہا تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اب ہوا کیا جیسے زرد لباس کی بات ہوئی تو ایک اور جگہ بات ہوئی کہ جو زرد لباس سے مقصد ہے کہ جی دو زرد چادریں ہیں تاویل ہوتی ہے مرزا قادیانی کو ایک بیماری تھی ناف سے نیچے کی ایک بیماری تھی اسے ناف سے اوپر کی تو اس نے کہا جی وہ دو زرد چادر میں یہ دو بیماریوں کی طرف اشارہ ہے یہ اوپر کی چادر وہ میری اوپر کی بیماری ہے اور وہ جو ناف سے نیچے کی بیماری ہے وہ میری نیچے کی چادر ہے اس طرح سے اس نے کیا. میں میں آپ کو ساری مرزا یعنی کے تعویلات ہیں جن کی جو ساری وہ میں انشاءاللہ شاء وہ کھل کے بیان کروں گا کسی وقت اور وہ آپ خود سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات ہو رہی میں ایک ہی صرف مثال دیتا ہوں آپ کو بڑی ہنسی گی سن کے آپ نے بھی سنا آج تک فرشتوں کے نام کی. جبرائیل، میکائل، اسرافیل یہ جو کتاب میں بتا رہا ہے ان کی اوفیشل کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ مجھے جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام ہے تیچی تیچی بتائیے آپ کمزور سے کمزور ایمان کا مسلمان بھی اس بات پہ ہسے گا ٹیچی ٹیچی کون سے فرشتے کا نام ہوتا ہے بھائی اللہ کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال ہے کہ اللہ کے معاملات کے اندر جب بھی کوئی غلط قسم کی بات کرتا ہے تو بے جاتا غلطیاں لیکن نظر ظاہر اسی کو آتی ہے جس کو دل و دماغ کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان جو ہے وہ باقی ہو نظر اسی کو آتی ہے اب جو مانتے ہیں اس کو ان کو ٹیچی ٹیچی نظر نہیں آتا کیا ہمارا ایمان ہے جس طرح ہم نے کہا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کو ماننا اللہ اور رسول سے براہ راست ٹکراؤ ہے اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر عیسی علیہ السلام کا یہ کہ ان کی وفات ہو گئی اور اب کوئی جو عیسیٰ آنے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور شخص ہوگا جو پیدا ہو کر آئے گا اور وہ سب کچھ ہوگا تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھی ایک تو وہ ختم نبوت کا وہ پہلی کا بھی رد ہو جائے گا کہ بھی اگر کوئی نیا آ رہا ہے پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو ظکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آ رہا ہے حستخر اللہ وہ بھی رد ہو گیا تو یہاں سے بھی کفر ثابت ہوگا اور قرآن کی ایک آیت کا رد ہو جائے گا جو میں نے آپ کی بتائی اور اس قرآن کی آیت کا جواب ان کی کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے پتا نہیں کہاں پورا کیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیے تو ان کے پیروکار کون سے ہیں ان کے پیروکار جن کو آپ ہم پیروکار سمجھ سکتے ہیں غلط فہمی کے اندر ان کو تو قرآن نے سیدھا کہہ دیا کہ انہوں نے ان کو فرق کیا اس لیے وہ تو پیروکار ہے ہی نہیں ہے بتائیے پھر کون سے پیروکار ہیں ان کے کہ جن کو اللہ نے قیامت تک جو ہے وہ غالب کر دیا سب پر یہاں سے بھی ثابت ہوں سو براہ راست ثبوت کی بات کر رہا ہوں کوئی دلیلیں نہیں اس میں بہت دلیلیں دی ہوئی ہیں اور ہمارے بھی بہت سے علومت دلائل میں جاتے ہیں وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک طرف سے دلائل آتے ہیں تو آگے سے جوابی دلائل آ جاتے ہیں بھائی میں دلائل میں جانے کا ہی نہیں ہوں آپ کو پتا ہے جب میرے سامنے ثبوت موجود ہے تو میں نہیں کسی دلیل کو ماندہ نہ اس طرف کی دلیل نہ اس طرف کی دلیل مجھے تو قرآن سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا یہ وعدہ نہیں ہوا اب یہ وعدہ پورا کیسے ہو سکتا ہے یہ وعدہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو تسلیم کر لیں کہ بھئی عیسی ابن مریم آئیں گے بس بات ختم تو عیسی ابن مریم کا اٹھایا جانا ہمارے بنیادی عقیدے میں شامل ہے مسلمان ہونے والے عقیدے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یا فلانا عقیدہ ہے یا الا تشیع کا یعنی میں بات کر میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہونے کا عقیدہ ہے یہ کہ رسول علیہ وسلم نے فرما دیا قران کے اندر حضرت عیسی سے ایک وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اس کی شرع ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل گئی عیسیٰ جو آئیں گے یہ وہی وہ ہیں جو اٹھائے گئے تھے تو باقی انہوں نے ابھی زین ایک دو سوال لکھ رہے ہیں تو یہ جسے کہتے ہیں, میں سوال نوٹ کر لوں گا اور ایک فلو بنا رہا ہوں میں اس فلو میں رہتے ہوئے میں ختم نبوت کی ساری چیز کو لے کے آؤں گا دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی ایک دو اور نقطۂ ایسے ہیں جو بیان کیے جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے وہ اپنا میرا خیال ہے کاشف صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ ذکر کیا کہ اور بھی سے لوگ ہیں جنہوں نے کے دعوے کیے اللہ آپ کو باقاعدہ بہت سے نام بھی بتا دوں گا بڑے بڑے کیریکٹر گزرے ہیں جی تاریخ کے اندر یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آئے گی کہ یار انسان نے یہ چیز سوچ کیسے لی تھی اور ڈیٹرمنیشن کیسی تھی اس شخص کی میں نے خدائی کا دعویٰ کرنا استخر اللہ یا نبوت کا دعویٰ کرنا استخر اللہ یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا استخر اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے اور ایسی تمام گمراہیاں ہیں جو سریح ہمیں قرآن کی روح سے اور اللہ کے رض صلی اللہ علیہ وسلم الم کے فرامین کی روح سے ہمیں دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں اور وہ ہمیں کفر میں ڈال دیتی ہیں اور ہمارے لیے جہنم کی آگ کو ہمارا مقدر بنا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق اور عزم بخشے کہ ہم جو ہے وہ اصل راستہ پہچانے اور جو حق ہے اس کو ہم بڑا واضح اور روشن سامنے دیکھ سکیں وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سیدنا و مولانا محمد والا علیہ وضہب اجمعین بےحمتِ کئی